محترم احسن دانش صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور ممنون کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے دانش صاحب میں آپ سے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے فن کے بارے میں سوال کروں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کروں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح آپ نے شاعری کی ابتدا کی تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے اس کے متعلق چھپ بھی چکا ہے بہت کچھ میں قصبہ کانزلہ ضلع مظفر نگر میں میں پیدا ہوا جی اور وہیں میں نے تعلیم پائی تھوڑی بہت جو کچھ پانا تھی پھر زندگی جیسے گزرتی آ رہی تھی مزدوروں میں میرے والد بھی مزدور تھے میں بھی مزدور تھا اسی طرح زندگی گزرتی لیکن مجھے شوق تھا پڑھنے کا جی اور وہ مجھے لاہور لے آیا اور اس وقت سے لاہور ہی میں ہوں اور جو کچھ پڑھا وہیں اپنا مطالعہ کیا اور وہیں مزدوریاں بھی کی ہیں چوکیداری بھی کی ہے چپراس بھی کی ہے لیکن مطالعہ کرتا رہا اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تجربہ جو ہے جی وہ اپنی انتہا پر پہنچ کر علم بن جاتا ہے صحیح بات اور علم تجربے کے بغیر اندھا ہے لیکن تجربہ علم کے بغیر سفر کر جاتا ہے کر سکتے ہیں تو شاید داعثہ اسی لیے آپ کو شاعر مزدور بھی کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کی اپنی ذاتی زندگی تھی یا کوئی اور محرکات تھے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس طبقے کے متعلق لکھیں یا اس کے شاعری کریں جی ہاں اصل میں صورت یہ تھی کہ مجھے باقاعدہ تعلیم تو تھی نہیں جی بلکہ جن مزدوروں کے ساتھ میں رہا ہوں جی ان کے حالات دیکھے وہ مشاہدات اور تجربات جی کیونکہ شاعری کا جذبہ فطری ہوتا ہے اس لیے شاعری اس وقت بھی بولتی تھی اپنی جگہ جی, جی تو میں وہی لکھتا تھا جو کچھ میرا مشاہدہ تھا اور میرا تجربہ تھا یعنی کہ اپ کا مطلب یہ ہے کہ جس جی زمانے میں بقوال آپ کے آپ مزدوری بھی کرتے تھے جی اس زمانے بھی بھی آپ شعر کہتی تھے جی ہاں ضرور شعر کہتا تھا اچھا تو انہیں اپنے ساتھیوں کو سناتی تھے اور وہاں مشاعر میں شرکت کرتے ہوں گے اپ ہاں اخر میں اپ میں مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگا تھا اسی واسطے لوگ مجھے مزدور شاعر کہتے تھے جی شاعر میں بات کو نہ پہلے مزدور, مزدور شاعر اچھا دانش صاحب جیسے ہر علم ہے کہ بغیر آپ سیکھی ہوئی حاصل نہیں کر سکتے اور شاعری میں تو خاص طور پر یہ اساتذہ کا سلسلہ رہا ہے کہ کسی سے اصلاح لینا س... تو آپ نے جب شاعری کی پیدا کی تو شروع میں کس سے اصلاح لیا آپ کس کو اپنا استاد مان لیے میں نے شروع شروع میں وہیں میرے وطن میں ایک قابی صاحب تھے قادیم محمد ذکی جی صاحب ان سے میں اصلاح لیتا رہا جی اور اس کے بعد جو بھی اچھا شاعر ہوا جی میں نے اس کو قابل تعظیم سمجھا اور جو بھی استفادہ ہو سکا میں نے کیا ہے باقاعدہ شاگرد میں کسی ایک نہیں اس کے بعد जी. بس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاوں کا بھی نتیجہ ہے کہ میں گوی میں آج تک چل رہا ہوں اور اسی ابتدائی تعلیم کی وجہ سے گراب تک کام ہو رہا ہے حسنہ یعنی آپ کو یاد ہوگا یہ کافی پرانی بات ہوگی ویسے کہ کب سے آپ نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی یہ مجھے یاد نہیں ہوں کہ شاعری اگر کسی سکیم کے تحت میں شروع کرتا لیکن میں نے کسی اسکیم کے تحت شائری شروع نہیں کہ فطری جذبہ تھا شروع شروع میں ویسے ہی گیا میں مصرے کہتا تھا اور پھر میں کہنے لگا اور یہ بھی مجھے معلوم میں تھا کہ ایک دن مجھے یہ بھی جواب دے کرنا موند ہوگی کہ مجھے یہ بتانا پڑا کہ پہلے شیر کب کہا مجھے یاد نہیں اس کے مطابق دانشاہ مطلب. صاحب ہے تو بہت اجناسی بات اور آپ کو شیر حسی بھی آئے <coughs> یہ بات میں نے اس لیے بھی پوچھنا چاہی کہ عام طور پر ہمارے ملک میں جو روایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساغ یا تو محبت میں ناکامی یا کوئی اور ذاتی نوعیت کا واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان کا جو اندر کے جذبات ہیں وہ شعر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کی نے آپ کو شاعری کرنے پر مجبور کیا اصل میں شاعری کرنے پر کوئی جذبہ مجبور نہیں کرتا تمام فنون لطیفہ جو ہیں وہ تو حصول کے محتاج ہیں جی. لیکن شاعری فطری جذبہ ہے یہ محنت کرنے سے بنانے سے نہیں بنتا جی. یعنی چیز ہے. چیز ہے. جی. اس لیے اس پر علم سیکل کرتا ہے جی. تجربہ سیپل کرتا ہے لیکن جذبہ یا جی. فطری, فطری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں جو شعر بغیر علم کے کہا جاتا ہے اس میں مکتبی غلطیاں رہ جاتی ہیں جی. تو مطالعہ اس کو صاف کر دیتا ہے جی. تو کے رہتی نہیں وہ وہ یوں ع محتاج نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ جتنے عروضی ہیں ان کے ہاں شعر جاندار نہیں ملتا وہی عروج میں رہ اور ہے ہے یا اس خراب کر دیتی ہے اچھا دانش صاحب یہ ہے تو عجیب سی بات لیکن میرے ذاتی علم ہے چونکہ اس لیے میں آپ سے کرتا ہوں آپ کو علم سے بھی کچھ شوق ہے جی ہاں میں نے باقاعدہ تو یہ میری خوش قسمتی کہی ہے یا بدقسمتی کہی ہے کہ ادب نے مجھے وہاں کا نہیں رکھا ورنہ باقاعدہ میں نے طب پڑھی اور حکیم قبیر الدین صاحب کا میں شاگرد ہوں تو ان سے میں نے تشریح پڑھی ہے یعنی آپ نے پریکٹس نہیں کی اس کی نہیں میں اپنے ذاتی شوق کے خاطر حالانکہ میرے والد بھی طبیب تھے میرا بڑھا گڑکا بھی طبیب ہے لیکن میں میں اس طرف نہیں آیا میں صرف عدب اور شیر مگھر کے رہ گیا ہوں عزدانش صاحب ایک آپ کی بہت پرائی نظم تھی جو میں بہت اپنے بچپن میں سنی تھی اور بڑی مشہور بھی ہے بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں تنہائی جینہ دوراتی ہے ایک زمانے میں تو این نظم بچے بچے کے زبان پر تھی بہت پر آپ کی شاعری کا جو اصل موضوع ہے وہ عام طور پر رومانی نہیں ہے اور یہ نظم خالص رومانی ہے تو کیا یہ کسی خاص جذبے کا اثر تھا یا محض آپ نے منہ کا بزا بدلنے کے لیے رومانی لکھی بلکہ تو حسن تو فطری طور پر ہوتا ہے جی ہاں وہ کسی نقش و نگار سے متاثر ہو یا پھولوں سے متاثر ہو یا موسم سے متاثر ہو تو یہ تو فطری جذبہ ہے جی اور واقعات کے متعلق یہ ہے کہ میں کنفیشن کا قائل نہیں ہوں <laughs> بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ لوگوں تک پہنچے जी जी اس لیے نظم خود فیصلہ کرتی ہیں میری <laughs> میری نظمیں <جہاں laughs> <وہ> خود <laughs> فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ واقعاتی ہیں یا تصوراتی <laughs> ہیں <laughs> <ویسی laughs> خیالی ہی ہیں میں <laughs> نے تصور بہت کم کرنی جی جی ہے جو واقعات ادب برائے ادب کیونکہ آپ نے تو کافی عرصے اس زندگی سے واپس آیا آپ کا جو جو تحریکیں اس دور میں آئیں ان سے بھی آپ کا ہاں بلا واسطہ یا بال واسطہ تعلق رہا ہوگا تو آپ ادب میں کس کا خیال ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ادب برائے ادب جو ہے جی وہ ہمارے ہاں تعلیم تک ہے جیسے صرف و نحو ہے عروج جی جی ہے جی اور اسی قسم کی اور تعلیمی چیزیں ہیں وہ ادب برائے ادب ہے جی لیکن جب ہم اس سے ادب برائے زندگی کہتے ہیں تو اس سے وہ ادب احاطہ زندگی کا کر لیتا ہے جی اور کوئی موضوع اس کے احاطے سے باہر نہیں ہوتا پہلے لوگ غزل کو غزل تک رکھتے تھے لیکن آج غزل اس قدر وسیع ہے کہ اس میں تمام مضامین زندگی بھر کے مضامین اس میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں نہیں ان لوگوں کا جو کہنا ہے جو ادب برائے ادب کے قائل ہیں ان کا الزام یہ ہے ادب برائے زندگی والوں پر کہ صاحب انہوں نے تو ادب کو علاج الغربہ کا کام دے دیا کہ ادب سے علاج کر رہے ہیں ادب کا کام یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اسے اس کسی کے مسائل بیان کریں یا کسی کے بلکہ ادب سے اگر کوئی برائے راست کوئی بھی شعر کہے گا یا کوئی افسان لکھے گا یا ڈرامہ لکھے گا اس میں انسانی زندگی کے ہوں گے انسانوں کے ہوں گے جی. لیکن دانستہ طور پر یہ اس میں شامل کرنا کہ کوئی سبق آموز ہو اس سے کوئی مقصد نکلتا ہو جی صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ادب کو صرف تفریح تک رکھا جائے جی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تندرست خیال نہیں ہے جی بلکہ ہماری غزل یا ہمارا ادب جو ہے اس کو زندگی کے حق شعبے پر نظر رکھنی چاہیے جی اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ صرف حسن و عشق تک محدود رہتے ہیں جی وہ اپنے آپ کو کو یا یہ سمجھیے کہ احساس کو بیدار بتاتے ہیں جی لیکن عجیب احساس ہے کہ یہ حسن کو دیکھ کر ایک خوبصورت چہرے کو تو احساس بیدار ہوتا ہے جی ایک پھول کو دیکھ کے احساس بیدار ہوتا ہے لیکن ایک زخمی کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا ایک بھوکے کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا ایک یتیم کو دیکھ کر احساس بیدار نہیں ہوتا وہ احساس کیسا ہے کہ اس کا ایک ہی رخ روشن ہے اور باقی تمام رخ تاریخ ہے جو آدمی چھایا جیسے کہ احساس ہوتا ہے اس کو تو ہر چیز ہونا چاہیے چمکا ہونا چاہیے احساس اور آپ کی شاعری میں یہ بات ہے بھی کے فضر سے میری شاعری میں یہ بات ہے اور میں اس کو مختص زندگی بھی سمجھتا ہوں اور عبادت بھی سمجھتا ہوں ارے صاحب ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے لیے تو شاید اتنا دلچسپ نہ ہو جتنا دوسروں کے لیے ہم ہم تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو تو آپ سننے کہ فرض کیجیے آپ کسی مشاعرے میں گئے جیسے عام طور پر دیکھا گیا کہ صاحب کسی نے شرارتن آپ نے جو غزل کہنی ہے یہ جو آپ نے پڑھنے والے آپ نے اپنے دوستوں کو سنائی وہی غدر کسی ساں نے دوسرے کو دے دی اور اس سے پہلے کوئی مبتدی شائر پڑھ گیا یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا یہ الگ بات ہے کہ میرے یہاں کی چیزیں لوگوں نے رنگ دے کر اپنے الفاظ میں بیان کیوں اور اس کو میں کوئی برا نہیں سمجھتا جو متاثر تو لوگ ہوتی ہیں, متاثر ہوتی ہیں ان کو ہونا <tihay> جی. چاہیے اور ان کو اپنے اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. اسی کے رنگ میں کہنے کے پرانی جو اساتذہ ہیں ہمارے غالب میر ان میں آپ کو ذاتی طور پہ کون سا شاعر جس کے یہاں اچھا شہر ہے مجھے وہی پسند ہے اس میں تخصیص نہیں, کی تخصیص نہیں, نہیں ہے. صاحب. بہت معمولی معمولی قسم کے لوگوں کے یہاں جی. بہت اچھے شعر ملتے ہیں ایک معمولی سے آج میرے کا شعر میں آ جی. ہم کس خیال میں گم تھے آ ہم کس خیال, خیال میں, میں, میں گم, گم تھے. دوستی کے لباس میں تم تھے یہ ایک معمولی شہر ہے ایک معمولی سے آجمے کا شہر ہے جو گیا جو مشہور نہیں ہے تو جس کا شعر اچھا ہوا مجھے تو وہ پسند آیا اور تخصیص کے ساتھ کسی شائر کو ہم کہ صاحب فلاں شائر سارے تمام سے اچھا ا� ہے احسان صاحب آپ نے شاعری کے علاوہ کبھی نثر بھی لکھی ہے نثر لکھتا ہوں میں جی ہاں میں نے نہیں لکھا ایک دو لکھے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظر انداز کر کے قابل ہیں جی البتہ میں اب اپنی زندگی لکھ رہا ہوں اور لکھ چکا ہوں جی ہو ہو, تقریباً ایک ہزار صفحے میں کتاب ہے پانچ سو صفحے میں تو میری زندگی ہے, کی ذاتی زندگی, ذاتی ہے؟ زندگی, صفحے میں زندگی میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان کے علم و ادب کا ان کے اخلاق کا ان کے فن کا ان کی شخصیت کا مجھ پر کیا تاثر ہے پانچ سو صفحے مل جائے تو پہلی جلد کی اب کتابت ہو رہی ہے جی اور وہ انشاءاللہ چھپ کے سامنے آ جائے گی صاحب اگر آپ برا نہ تو آپ بتائیں اس کا آپ نے کیا نام رکھا ہے کتاب کا نام کر دانش اس کا نام جہانش جی اچھا مکتبے سے نہیں صاحب سی کتابیں میں نے بہت کام کیا ہے جی لیکن وہ کتابت کرا رہا ہوں اس امید پر رسی خرید لوں گھوڑا خدا دے گا ممکن ہے کوئی آپ کی جو اکثر کتابیں اپنے سے جی ہاں وہ تقسیم سے پہلے چھپی ہیں اس جی کے بعد میں اس قابل نہیں رہا کہ میں کوئی کتاب چھاپ سکوں صاحب وہ جس نظم کا میں نے تذکرہ کیا تھا کیا وہ نظم آپ کو یاد ہے کون بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں وہ میں اس کا دیتا ہوں تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ نظم پڑھ دیں تاکہ ہمارے ایک عرصے سے ہمارے سننے والوں کی فرمائش رہی ہے کہ صاحب اردو کی جو مشہور نظمیں ہیں ہم انہیں سنوائیں چاہے موسیقی کے روپ میں یا شاعر کے خود اپنی زبان سے جی تو یہ ہماری خوشخوضی ہے کہ آپ سے تشہیر لائے ہوئے ہیں تو <muchan> آپ سے मैं بھی سنوا ہے مجھے بڑی نوازی